الرحمن صورت الرحمن مدنی ہے اس میں اٹھتر آیتیں اور تین رکو ہیں نام اس صورت کا پہلا لفظ الرحمن ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اور اس کا سبب صاحب محاسن التنزیل نے مفصر مہائمی کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے جن کا منبع ذات باری تعلیٰ کی صفت رحمت ہے زمانۂ نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے حسن عرو بن زبیر عکرمہ، عطا اور جابر کا یہی قول ہے نحاس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن مردوحہ نے عبداللہ اللہ بن زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور امام احمد اور ابن مرد نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف رخ کر کے پڑھی اور مشرقین آپ کی اقرات کو سن رہے تھے اور ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ یہی وہ صورت ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اہل قریش کو قرآن سنانے کے لیے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی اور انہوں نے انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے اپنی قدرتوں اور اپنے کمالات و احسانات کا ذکر کیا ہے اور انہیں شکر بجا لانے کی رغبت دلائی ہے